<سؤال> مطلب سوال اس طرح سے کیا ہے کہ جو نماز ہے یہ بذات خود دعا ہے تو نماز کے بعد جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے تو نماز کے بعد دعا کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کہاں تک مانگنا چاہیے یا کیا اسی مطلب جو ہے نا اس حوالے سے وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ نماز جو لوگ کہتے ہیں وہ خود دعا ہے تو دعا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا مانگنا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ ان کا بچنے کا مقصد تھا جی جی اگر آپ کا یہی سوال تھا تو گزارش یہ ہے کہ اگر دعا ہے نماز تو کیا دعا کے بعد پھر دعا مانگنا ناجائز ہے اللہ جل مجد کریم نے تو قرآن پاک میں نشان فرمایا فضا فرغ سب و الا ربی اے محبوب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیے تو خوب دعا میں اجتہاد کیجئے خوب دعا میں کوشش کیجئے دعا مانگیے یہ ایک تو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم اور قرآن پاک میں دعا مانگنے کی بے شمار آیات کریمہ موجود ہیں کہ اللہ جل نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم مجھ سے دعا مانگتے ہو تو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاخو حریرہ راوی ہیں میں حدیث موجود ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غزب ناک ہوتا ہے اللہ اس پر غصے ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگتا اور فرمایا اب دعا مغل عبادہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغذ ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے اللہ اللّہ وسلام مشہور دعا ہے اور بے شمار دعائیں ہیں جو نماز کے بعد ثابت ہیں تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یار صلی کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو فرمایا آخری رات پچھلی رات میں اور ہر فرض نماز کے بعد دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے ایک اب عشی میں ہے امام ابن سنی نے عمل املوم ولیلا میں اس کو نقل کیا امام نسائی سے یہ شاگرد ہیں اور یہ جو موجودہ نسائی شریف ہے کی کتاب اس سے اصل مصنف یہی ہے امام ابن سنی تو انہوں نے ابیث اپنی المل الوم ولیل میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ جل مجالک نے شاعر فرمایا میں رحیم و کریم ہوں تو جو نماز کے بعد میرے سامنے ہاتھ اٹھائے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں تفسیر ابن کثیر کی تفسیر میں انہوں نے لکھا سین اب رضی اللہ تعالی اور انہوں نے یہ نقل کی ابن ابی حاتم سے باسنت کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زور کی نماز پڑھی اور نماز کی فران پھیرنے کے بعد آپ نے ہاتھ کھڑے کیے اور دعا مانگ لی حینا عبداللہ بن زبیر عربی اللہ سے روای روایت ہے صحیح سند ہے اور اس روایت کو یعنی غیر مقلدین کے مولوں نے بھی نقل کیا ہے مولی نویروی عبدالرمان ببارک پوری نے اس کو عبد المانبارک پوری نے اس کو توحفہ تو الفظی میں اور نویر سین دلوی نے نظیریا میں اس رخ کو نقل کیا ہے علامہ سید رحمۃ اللہ تعالیٰ فض البعاء نے اس کو نقل کیا یہ موجم القبیر کی جلد نمبر تیرہ میں حدیث موجود ہے کسینا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے نماز میں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے جب سلام پھیری تو حسین عبداللہ بن نے مسود ربی اللہ تعالیٰ حسین عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آکا کریم سرسلم نماز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے بلکہ نماز کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اسی طریقے سے اور بھی بے شمار روایات ہیں جس میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا حکم بھی ہے پیارے آکا نے خود بھی اٹھائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اٹھائے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے حضرت سینا عامر بن عبد اللہ بن زبیر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے اور اس طریقے سے بہت سارے دیگر صحابہ اکرام اسے ثابت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد ایک نہیں کئی دعائیں ثابت ہیں اور ہاتھ اٹھانے بھی اس میں ثابت ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کہ ایک دعا مانگنے والا ہو دوسرے اس پر عام کہیں تو وہ دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ آہر اللہ سے مانگنا شرط ہے اب اللہ سے بھی مانگنے نہیں دیتے یعنی دی اللہ سے بھی نہ مانگے نماز پال جی تو اس کے بعد دعا نہ ارے بھائی نماز پڑی ہے تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو باری طرح ہماری نماز کو قبول کر لے نماز میں بھی دعا ہے نماز کے بعد بھی دعا ہے جتنی چاہیں دعائیں کرو اللہ سے جتنا مانگو اللہ بخیر تو نہیں ہے نا دنیا سے بندے سے آدمی زیادہ مانگیں گے تو وہ تنگ پڑ جائے گا اللہ سے کم مانگو گے تو نماز ہوگا اللہ سے زیادہ مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے تو اس لیے سینا عبداللہ بن مسعود سے سینا سلمان فارسی سے اور بے شمار سے روایت ہے حدیث کی پندرہ بیس کتابوں میں ہے کہ ان اللہ, قیون اللہ, زندہ ہے اللہ زندہ ہے اور وہ کریم ہے وہ کرتا ہے کہ آدمی اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور خالی ہاتھوں کو واپس لوٹا دے تو